انہیں إن تو حساب کی امید ہی نہ تھی اے چین انہوں نے ہماری آیات کو بے درغ جھٹلایا وکل شعی انح سوئین اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے فلن عذابا لہذا اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے عدائق و اعنابا بغات اور انگور ہیں وکواعب اترابا اور نوجوان ہم عمر اورتے ہیں وکسان دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام ہیں لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا وہ جنت میں نہ تو بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ من ربك حسابا انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک عامال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی انام ہوگا رب السماوات والعض وما بينہما الرحمن لا يملکون منہو خطابا جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام اشیاں کا رب ہے نہایت مہربان ہے وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا جس دن جبریل اور سب فرشتے اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے اس سے صرف وہی کلام کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا الیوم الحق فمن ہی مآبا <سؤال> یہ دن برحق ہے چناچے جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے اس دن انسان وہ سب کچھ دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ پہلے جملے کی علت ہے یعنی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے پھر یعنی لوہ محفوظ میں یا وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا وکلفین <مُبِين> سورہ یاسین آیت نمبر بارہ ہم نے ہر چیز کو لوہے محفوظ میں ضبط کر دیا ہے پھر عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب یہ عذاب دائمی ہے جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو دوسرے بدل دیے جائیں گے سورہ نساء آیت نمبر چھپن جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر بھڑکا دی جائے گی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ستانوے پھر بدبختوں کے تذکرے کے بعد یہ سعادت مندوں کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے اخروی زندگی میں وہ فائدہ اٹھائیں گے یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقوی کی بدولت حاصل ہوں گی تقوی ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں جا ہوں پھر یہ مفازن سے بدل ہے پھر قواعب عیب کی جمع ہے یہ کا مطلب ٹخنے ٹخنے سے ہے جس طرح ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے ان کی چھاتیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے اطراباً ہم عمر ہم عمر خاوندوں کی ہم عمر یا آپس میں ہم عمر پھر دیہا بھرے ہوئے یا لگاتار ایک کے بعد ایک یا صاف شفاف سن ایسے جام کو کہتے ہیں جو کنارے تک بھرا ہوا پھر یعنی کوئی بے فائدہ اور بے حودہ بات وہاں نہیں ہوگی نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے پھر ان کے ساتھ حسابً مبالغے کے لیے آیا ہے یعنی اللہ کی بخشش اور انعام کی وہاں فراوانی ہوگی پھر یعنی اس کی عظمت حیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداء میں اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا پھر یہاں اروحو کے جبرائیل علیہ السلام سمیت کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بنو و آدم مطلب انسان کو اشبہ مطلب قرین قیاس ترار دیا ہے پھر یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کا عطا فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق اور درست ہی ہوگی یا یہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو یعنی کل میں توحید کا اقراری رہا ہو پھر یعنی ہر حال میں آنے والا ہے پھر یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوا کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل جائے پھر یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے کیونکہ بہر صورت اس نے آ کر ہی رہنا ہے پھر یعنی اچھا یا برا جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ لے گا وجہ سرف آیت نمبر انچاس جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سامنے پائیں گے بما قدم واخر سورہ قیام آیت نمبر تیرہ انسان کو اس دن اگلے پچھلے اعمال کی خبر دی جائے گی یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا بہار صحیح مسلم حدیث نمبر 2582 ہزار پانچ احمد دوسری جلد سفر نمبر 235 اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے بہوال تفسیر ابن کثیر تفسیر سرعام آیت نمبر 71 وہ صورت النبا آیت نمبر 40 و سلسلہ صاحب البانی چوتھی جلد سفر نمبر 606 سو چھے کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورت النبا اور آغاز ہوتا ہے سورت النازعات کا صورت النازعات ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چھیالیس اور رکو ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وَن زیاتی قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی وََ نَش اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی وصب حیتی اور تیزی سے تیرنے والوں کی فب قوتی پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی فلم و دب پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی یوں میں تقجرو فہ جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی تت بہر فہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قیامت قلوب یومئذ واجفہ اس دن کئی دل دھڑکتے ہوں گے ابصارها خاشعہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی یقونون ائننا لمقنودون فی الحافرہ وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقینا پہلی حالت میں لوٹ آئے جائیں گے فَإِذَا كُنَّا <نخیره> کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے قَالُوا تِلْكَ کے تن خو کہتے ہیں کہ اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہے فإنما چنانچے و قیامت تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُم تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نژ کے معنی سختی سے کھینچنا غور ڈوب کر یہ جان نکالے یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر پھر نشطن کے معنی گرہ کھول دینا یعنی مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جاتی ہے یا کھول دی جائے پھر صبحن کے معنی تیرنا فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواس سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے یہ مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں کیونکہ تیز روح گھوڑے کو بھی سابق کہتے ہیں پھر یہ فرشتے اللہ کی وہی امبیا تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگو نہ ملے یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سراج سے کام لیتے ہیں یعنی اللہ تعالی جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ تعالی ہی ہے لیکن جب اللہ تعالی اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر مدبر کہہ دیا جاتا ہے اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے جواب قسم محظوف ہے یعنی لتوب اعسنہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے قرآن نے اس بعض و جزاء کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے جیسے مذکور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے یہ بعض و جزا کب ہوگی اس کی وضاحت آگے فرمائی پھر نفخہ اولہ یہ نفخہ اولہ ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں جس سے ساری کائنات کاپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی پھر یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے چالیس سال بعد ہوگا اسے ارا دفعہ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا یعنی نقہ یا ثانیہ نفخہ اولا کا ردیف ہے پھر قیامت کے احوال اور شدائت سے پھر قیامت کے احوال اور شدائت سے پھر یعنی اب سور اصحاب ہے یا اب سعارو ہے ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوئی ہوں گی الحافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں یہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے پھر یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے پھر تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی پھر سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے سطح زمین کو ساحراتن اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے اس لیے ساحراتن کہا جاتا ہے بہوال فتح القدیر بہر حال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نقے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں موسیرسی موسیرسی <سنس> کیا آپ کے پاس موسہ کی بات آئی ہے جب اس کے رب نے مقدس وادی توا میں اسے پکارا تھا فرون کی طرف جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقل هل پھر اسے کہو کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور اب بھی فتق اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈر جائے تل <الْكُبْرَة> کو چنانچے سموسا اس نے اسے بڑی نشانی دکھائی <وَعَصَى> تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ <يَسْعَى> پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا فہ شہن پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا فقول تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں ان بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے کیا تمہارے دوبارہ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے رفع سمکہ اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی رات کو تاریخ اور اس کے دن کو روشن بنایا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اخرو جمین اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسا علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ تور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسا کہ اس کی تفصیل سورتحا کے آغاز میں گزری تو اسی جگہ کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ موس علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور نبوت و رسالت سے نوازا یعنی علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرما دی پھر یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے پھر یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور متی ہو جا پھر یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ تو یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے پھر یعنی اپنی صداقت کے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت نصر علیہ السلام کو دیے گئے تھے مثلا ید یدع اور اصع اور بعض کے نزدیک آیات اعت پھر لیکن ان دلائل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تکزیب و نافرمانی کے رستے پر وہ گامزن رہا پھر یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی صحیح کرتا رہا چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موس علیہ السلام سے کرایا تاکہ موس علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے پھر اپنی قوم کو یہ قطال اپنی قوم کو یا قتال و محربہ کے لیے اپنے لشکروں کو یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا پھر یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تمبی ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کے طرح ہو سکتا ہے پھر یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود زجر و توبیخ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمان اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے پھر بعض نے سم کن کی معنی چھت بھی کیے ہیں ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب اسے ایسی شکل و صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت کجی شگاف اور خلل باقی نہ رہے پھر اغشا بمعنی معینہ تاریخ تاریک کر دیا اخراجہ بمعنی اب ظاہر کیا ہے اور نہا رہا کی جگہ بوا ہے اس لیے کہا کہ چاشت کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے مطلب ہے کہ دن کو سورج کے ذریعے سے روشن بنایا پھر یہ حامیم سجدہ نمبر نو میں گزر چکا ہے کہ خلق پیدا کرنا اور چیز ہے اور دیہی ہموار کرنا اور چیز ہے زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسمان کی تخلیق کے بعد کیا گیا ہے اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے اور ہموار کرنا اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا مثلا زمین سے پانی نکالا اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے جیسا کہ یہاں بھی آگے یہی بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا متاع یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے کو پھر جب بڑی آفت قیامت آ جائے گی یوں میں اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی اور برز تل دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی فہم لیکن پھر جس نے سرکشی کی وہ اے فعل دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک دوزخی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے عن اے نبی کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی فی انت من آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض ہے اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے آپ من تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بسے شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب کا دائنی ٹھکانہ جانم ہے بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انہیں اس سے بچا لیا اور کافر جو پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے اسے دیکھ کر ان کے غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا یعنی کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا پھر یعنی دنیا کو ہی سب کچھ ہوگا یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا گا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جہاں وہ اس سے بچ کر پناہ لے لے پھر کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو پھر یعنی نفس کو اس یعنی نفس کو ان معاشی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا یعنی نفس کو ان معاشی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا ہے پھر جہاں وہ قیام پذیر بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا پھر یعنی قیامت کا واقع اور قائم ہوگی جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے حقوق کا صحیح وقت کیا ہے پھر یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے پھر یعنی آپ کا کام صرف انضار مطلب ڈرانا ہے نہ کہ غیب کی خبریں دینا جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے میں اقشا ہے اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ وہیں اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ورنہ انظار و تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے پھر آشیتاً زہر سے لے کر غروب شمس تک اور زحا طلع شمس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عائش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی